کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا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 دعو نفی شفاط نفی شفاط کہ یعنی غیر اللہ کو شفیق کہ پکار ہو ابتدائی بلکہ وہ تو نرا سچ ہے تیرے رب کی طرف سے اور اتارا اس لیے ہے تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جو نہیں آ پہنچا ان تک کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے لم یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ڈرائیں اور آپ اس لیے ڈراتے ہیں لحم یا تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں اللہ کی نازل شدہ کتاب کے متعلق وہ اس قسم کے بکواس کرتے ہیں پتہ ہے صحیح انہوں نے سوچا ہے کبھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہایت حوصلے کے ساتھ ہی ستت ایام ہے بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ تو ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے پورے تعمل اور سوچ بچار کے بعد کوئی اعتراض کرنا چاہیے بے سوچے یوں ہی اللہ دیتے ہیں سم مستوا الل عرشے پھر وہ چھا گیا اپنے عرش پر جس ارش پہ جلوے ڈالتا ہے نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا یہاں فلی کا مانا کار ساز افلا تذکر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے او اس کی تو یہ شان ہے اللہ کی کہ تدبیر و تصرف کرتا ہے ہر معاملے کا آسمان سے زمین تک خود اس دنیا میں اس کے بعد جب دن قیامت کا ہوگا اس دن بھی تمام کی تمام تصرفات اور تدبیریں چڑھیں گی اسی اللہ کی طرف یعنی اس دن میں جس دن کی مقدار ہزار سال ہوگی تمہاری گنتی کے مطابق ماتا تمہاری گنتی کے مطابق نہیں کہ ایک ہی فرشتہ جو ہے پوری کائنات کو موت دیتا ہے نہیں اللہ جی کے لبے کو جو تمہارے موت کے معاملے میں جس کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ سما رب ربکم ترجعون پھر مرنے کے بعد پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے ولا الْمُجْرِمُونَ دھمکی کاش کہ تو دیکھے جب کہ مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے ربا ہم نے اب دیکھ بھی لیا سن بھی لیا اب تھوڑا سا واپس لوٹا ہمیں دنیا میں عمل کریں گے اچھے موہ کی نون ہمیں اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ واقعی ہمارا مذہب شرکی جو تھا وہ باطل تھا حق مذہب وہی توحید والا ہے اگر ہم چاہتے میرے پیغمبر تو اللہ تعینات اللہ نفسن خدا دے دیتے ہر جی کو اس کی ہدایت کا راستہ لیکن حق کل کہ وہ پکارتے رہ جاتے ہیں اپنے رب کو خوف کے ذریعے بھی اور تمہ و لالچ کے ذریعے بھی پھر نما رزک نا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ بھی کرتے رہتے ہیں پس نہیں جانتا کوئی جی بھی جو کچھ چھپا دیا گیا ہے اس کے لیے اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک یہ کس لیے جزا امبان ہو یامن ہو یہ میرا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا بھلا یہ بتاؤ جو شخص مومن ہو یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو دیکھا مومن کے مقابلے میں کیا ہے فاسق معلوم معلومات درجہ کامل مراد ہوتا ہے فاسق سے مراد کیا ہے کافر درجہ کامل لاست میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ برابر نہیں ہے امن لذین امن کس طرح برابر نہیں ہے اس کی تشریح لا یستون کی تشریح اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کے لیے تو باغات ہوں گے بہترین ٹھکانے کے مہمانی کے لیے ان کی بما کانو یا ملون ایپر وہ لوگ فاسقو جو ہاد شریعت سے نکل گئے ان کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہوگی جب ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے دھکے مار کے لوٹا دیے جائیں گے اسی جہنم کی آگ میں اور ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب جہنم کا جس کا تم انکار کیا کرتے تھے تقزیب کرتے تھے وال نزی کن اللہ عذابل یہ جو منکرین ہیں توحید کے البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو عذاب قریب والا یعنی اسی دنیا میں عذاب چکھائیں گے پہلے پہلے بڑے عذاب کے بڑا عذاب بعد میں ہوگا قیامت والا یہاں دنیا میں ان کو عذاب چکھائیں گے سات سال چنانچے کہت آیا عرب میں کتے اور مردار کھانے پر بھی وہ مشرق مجبور ہو گئے اللہ یرج ہوں بدی توقع کہ وہ کہیں لوٹ آئیں وہ اپنے کف سے کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کے ساتھ پھر اعراض کر جائے اس سے اچھا ہم بھی ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں دلیل نقلی موسا علیہ السلام سے قسمیہ بات ہے دیا ہم نے موسا کو کتاب یعنی آپ کو جو یہ قرآن والی کتاب دی ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں قسمیہ بات ہے کہ ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی لہذا آپ کو جو یہ کتاب ملی ہے آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریئے فلاں انفی مریت ملک آئے بس نہ ہو رہے آپ فی مریت مل بیچ کسی قسم کے شک کے اس قرآن کے ملنے میں ہی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرح یہاں خواہ لوگوں نے اعتماد بنائے ہیں یہ فلا تکن یہ خطاب محمد الرسول اللہ کو ہے اور ایک استباد کا ازالہ کرنا مقصود ہے اس آئندہ کے لیے یہ تحدید کی جا رہی ہے یہاں لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا ہے فلا کم مریت ہی مریت ملکا ہی نہ ہو تو بیچ شک کے اس موسا علیہ السلام کے کتاب ملنے میں موسیٰ علیہ السلام کے کتاب ملنے میں بات ایسی نہیں خطاب چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کو ہے اور یہ تو اعتماد بھی نہیں ہے کہ موسا علیہ السلام کو کتاب اللہ دے اور آپ اللہ کریم محمد الرسول اللہ کو بتا بھی دیں پھر بھی اللہ کے رسول کے دل میں کوئی شک ہو اس کی تو گنجائش ہے کہ جو خود آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے معاملے میں کبھی دل کے اندر کچھ قدورت پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لوگ سارے کے سارے جو یہ بول رہے ہیں اور بک بک کر رہے ہیں ممکن ہے کوئی ایسی بات آ جائے درمیان میں جس کے اندر گنجائش ہو شک کی تو اللہ کریم وہ تاقید کے طور پر فرما رہے ہیں آپ کو یہ ہم نے نئے سرے سے کتاب نہیں دی پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ اسلام کو کتاب دی تھی لہذا آپ اپنی کتاب کے ملنے میں شک کی گنجائش نہ رکھیں وجہ بنی اسرائیل اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو نری ہدایت بنی اسرائیلیوں کے لیے بہرحال وہ اعتماد ہے نا اعتمال ہے نا قرآن تو نہیں کہتا نہ حدیث کہتے ہیں نہ قرآن کہتا ہے نہ حدیث کا بیان ہے یہ تو صرف اٹکل پچو باتیں ہیں نا وہ تو روایتی الگ ہے نا اس کا تعلق آیت سے تو نہیں نا نا, ہو سکتا نہیں ہے یہ تو ہو سکتا کہ مرزا قادیانی بھی نبی بن جائے یہ امکان ام, جو ہے اس پہ تو بات نہیں چلتی نا بات ہوتی ہے دلائل کے لحاظ سے یعنی قرآن سے یا حدیث رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں کہ اس آیت کا تعلق اس حدیث سے ہے یا حدیث کا تعلق آئیت سے ہے اور حدیث جو ہے وہ اپنے مقام پر صحیح ہے مگر یہاں تو طرز قرآن مقدس کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے جب سارا خطاب ہی اللہ کے پاک پگمبر کو کیا جا رہا ہے اور پھر بحثیت انسان ہونے کے یہ عام طور پہ اللہ کریم کا طریقہ ہے کہ آپ کو خطاب کر کے فرما اللہ تو شرک حالانکہ وہاں امکان تو نہیں اللہ کے رسول کے شرک کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تاقید کرنا مقصود ہوتی ہے کہ آپ کو الل یقین ہونا چاہیے لوگوں کی بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر نہ کرے یہ کہنا مقصور باقی یہ احتمال ہے کہ کہاج کی رات جو موس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرو جب ملاقات ہو گئی ہے تو شک کیسے ملاقات ہونے کے بعد بھی شک ہو سکتا ہے یوں ہی لوگ یہ مارتے ہیں نا قرآن مقدس کا ظاہر اور ربط دیکھو اللہ منہ بے امر نام اور بنا دیا تھا ہم نے ان بنی اسرائیلیوں میں سے کئی لوگوں کو بڑا پیشوا جو ہدایت حاصل کیا کرتے تھے بے امر ہماری مرضی کے مطابق لما سابارو ان کو امام کیوں بنایا یہ لمبا ظرف جو ہے یہ ظرف جو ہے یہ جواب ہے ای کا ان کو امام کیوں بنایا لمبا صبر جبکہ انہوں نے صبر کر دکھایا اللہ کی توحید پہ ڈٹ گئے وہ کانو بے یو ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھا کرتے تحقیق تیرا رب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن بیچ اس کے جو وہ اختلاف کر رہے ہیں کیا ان مکے والوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں کہ کتنی سینکڑوں ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے کئی ٹولیاں کئی امتیں جو بڑے نخرے سے چل رہے تھے اپنے گھروں کے اندر ان فی عالک اللہ آیات اس کے اندر ہزاروں آیات ہیں اگر آدمی ماننا چاہے تو افلا کیا وہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے اب الم یا دوسری کلی دلیل کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انا نسوک کلما ہم چلاتے ہیں پانی کو ایک ایسی زمین کی طرف جو بالکل پٹیل میدان ہوتا ہے الور خالی رڑا میدان بس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی کو کھاتے ہیں اس سے ڈنگر ان کے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں افلا پھر اتنی بوج نہیں رکھتے ہو. الٹا کہتے ہیں کب آئے گی یہ یہ فتح کا دن اگر تم ہو سچے تو جب دنیا کا منہ کھولا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی وہ کون سا دن ہوگا آپ فرمائیے کہ وہ فتح کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں نفع دے گا کافروں کو اس دن ان کا ایمان اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے قتل اچھا اب آپ کو تمبی کرتے ہیں آپ بالکل ان سے منہ پھیر کے رہیے توجہ مت کیجیے گا آپ انتظار میں رہیں ان منتظرون عملی طور پہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی اپنے کردار کی پاداش میں عملی طور پہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ گویا وہ بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ جب تک قیامت نہ ہے اس وقت تک ہم ماننے کے لیے تیار